الحمد امت شریعت كتاب للہ الذي نعم خلاصه العالم الارباع وخير الخلائق وحده الحميه وهو الموجود في السماوات والارض ابتداء ابتداء وهو مفاتيح الرحمه والمصابيح وهو او من لا من الشيطان الذي بسم الله الرحمن الرحيم ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين لفروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عدى الله لهم مخفلته وعجرا عظيما صدق الله العيد العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونمو علا ذلك ابن الشاہدین و الشاجئین والحمد للہ رب العلوین لنو شریف طرم اللہم سلی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علا ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علا محمد وعلا واقعی میں ان کا حامل محترم بزرگوں اور عزیز دوستو گزشتہ دو جمعہ سے سورہ ازاب کی پچیس نمبر کے خیزمند میں گفتگو کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے آج اس کی تیسری نشست ہے پیش نظر آئے تھے مبارکہ میں اللہ ने العزت نے دس ایسے اعمال بیان فرمائے ہیں دس شرائط بیان کی ہیں خواتین اور حضرات دونوں کے لیے مرد اور عورت دونوں کے لیے اور پھر اس پر فرمایا کہ آب اللہ مقصل حضر الحظیمہ کہ جو ان اعمال پر پورا اتر کرائے گا ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے مغفرت کا اور اجر عظیم کا اس میں دو شرائط پہلے بیان ہو چکی پہلی شب اسلام تھی امن المسلمین والمسلمات کے زمن میں کہ اسلام جنہوں نے قبول کیا ان کے ساتھ مغفرت کا وعدہ اور دوسری شک تھی والمؤمنین والمؤمنات اور آج تیسری شبد ہے بلقان تین کانت یا فروط فرما برداری کو کہتے ہیں اس کے دو ترجمے عام طور پر ہوتے ہیں ایک فرما برداری اور دوسرے اخلاص ہم عمومی طور پر اہل زبان اردو میں انعت گزارے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ کسی چیز کے کمتی یا بڑھوتے پر گزارا کرنا مگر عربی میں جب قینات کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد یا فرما برداری ہوتی ہے یا اخلاص ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے مرد اور عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں عمومی طور پر گھر میں جو بچے بات ماننے والے ہوتے ہیں بڑوں کی بات فلپور, تسلیم کر لیتے ہیں اوبیڈینٹ قسم کے بچے ہوتے ہیں تو ان سے سب لوگ پیار کرتے ہیں اور بعض بچے ہوتے ہیں وہ ضدی ہوتے ہیں اور وہ ان کو اگر کوئی کام سونپا جائے تو وہ منہ بنا لیتے ہیں کوئی بہانہ کر لیتے ہیں اپنا اپنے حصے کا کام دوسروں کو کرتے ہیں تو گھر میں بھی پھر ان بچوں کی وہ حیثیت اور ویلیو نہیں رہتی جو فرمہ بردار بچوں کی ہوتی تو اسی طرح دنیاوی زندگی میں جو بندے اللہ کے فرمہ بردار بن جائیں اور شریعت کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر لیں اسلام نام ہی سرنڈر ہونے کا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے بس دست بستہ کھڑا ہو جائے ہتھیار ڈال دے کہ میری کوئی مرضی نہیں چلنی جو چلنا ہے اللہ کا حکم چلنا ہے میں نے اس کی تابے کرنی کر تو ایسے بندے کو کونعت کرنے والا قانت، قنات کرنے والا بندہ کہتے ہیں فرما بردار بندہ اب آپ دیکھیں جس طرح بچوں کی عادت میں نے عرض کی کہ بعض بچے ذدی اور ہٹ درم قسم کے ہوتے ہیں ان پر سستی ہر وقت چائی ہوتی ہے کاہلی کی وجہ سے اگر ان کو کوئی کام سونپا بھی جائے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے حصے کا کام بھی دوسرا بندہ کر لے اسی طرح دنیاوی زندگی میں ہمارا حال یہ بن گیا ہے کہ ہم اگر کسی بلجن میں گرفتار ہو جائیں اور جا کر کسی عامل سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں وظیفہ بتاتا ہے کہ آپ یہ پڑھا کریں آپ کی انجل ختم ہو جائے گی تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس عامل سے یہ کہیں کہ مولوی صاحب وظیفہ بھی آپ ہی پڑھ کے دیں آپ ہی سب کچھ کریں مجھے کچھ نہ کرنا پڑے کیوں اس لیے کہ ہم سستی اور کاہلی ہم پر چھائی ہوئی ہوگی اب آپ گھریلو زندگی میں دیکھیں اللہ رب العزت نے مرد کو ایک حیثیت دی ہے قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں کے اوپر اہل خانہ کے اوپر قوام ہیں نگہبان ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل حکمرائے کہ تم میں کا ہر شخص اپنے گھر کا اپنی فیملی کا نگہبان ہے وک الرکول مسرول اور تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعیت یعنی اس کے اہل خانہ کے بارے میں سوال ہو تو اللہ رب العزت نے تو الرجال و قوامون الرجاقوامن عالنسا کہہ کر مردوں کو حیثیت دی مگر ہماری معاشرتی زندگی میں مرد صاحب جو ہوتے ہیں وہ سلنڈر ہو جاتے ہیں اور حیثیت خاتون خانہ لے جاتی ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جب بیوی شوہر کی عزت نہیں کرتی بلکہ اپنی بات منواتی ہے اس تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اولاد کی نظروں میں پھر اس والد کی حیثیت کچھ نہیں رہتی پھر اولاد بھی اس والد کی عزت نہیں کرتے کیوں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بات تو ہماری والدہ کی چل رہی ہے میں آپ کو کہیں وہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ گھر جا کر اس کو امپلیمنٹیشن کر دیں لیکن میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ بات یہ ہے یہ حیثیتیں اللہ رب العزت نے سب کو اپنی اپنی دے رکھی اب اس حیثیت کے اندر ہمیں رہ کر کام کرنا ہے تو جن بچوں کے خمیر میں فرما برداری روز اول سے نہیں ہوتی وہ بچے والدین بن کر بھی فرما بردار نہیں ہوتے یہ میں اس طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ جن بچوں کے ابتدائی دور میں ان کے اندر فرما برداری اور اوبیڈینس نہیں ہوتا وہ بچے بڑے بوڑھے ہو کر بھی فرما بردار نہیں بنتے تو اگر ایسی مؤنس بچی ہو کہ بچپن میں وہ فرما بردار نہیں تو جب وہ بیوی بنتی ہے تو شوہر کی فرما بردار اور تابے دار بھی نہیں ہوتی چنانچہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھر میں الجھنوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور جب الجھنوں میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر پہلے وہ لڑائی جو بیڈ روم کے اندر تھی پھر وہ ڈرائنگ روم میں آتی ہے اور گھر کے تمام افراد کو اس کی خبر لگ جاتی اور پھر وہ لڑائی محلے میں ہائی لائٹ ہو کر طلاق کی صورت میں سپریشن ہو جاتا ہے کیوں اس لیے کہ فرما برداری ہماری زندگیوں میں نہیں ہے بیوی کہتی میں کیوں فرما بردار بنوں اور شور کہتا ہے میں اگر اس کو رجال و قوام عال کی آیت سامنے رکھ دی جائے تو پھر وہ فرعون بن جاتا ہے پھر وہ مشورہ بھی نہیں کرتا بیوی سے اب حکم میرا چلنا ہے افراد اور تفریح کسی چیز کا اضافہ کر دینا یا کسی چیز کو اپنی حیثیت سے گھٹا دینا دونوں صورتوں میں نقصان ہوتا ہے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر العمور اوسطا بہتر راستہ یہ ہے کہ میانہ روی اختیار کی جائے بہترین راستہ میانہ روی کا ہے لہذا چاہے ہم مرد ہوں یا عورتیں ہوں فرما برداری جب ہم اپنے سے بڑے کی نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی فرما برداری ہم کیسے کریں گے وہ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ کو آ... بادشاہ بادشاہ وقت نے محمود غزنوی نے پہلے بلوایا میسج بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اللہ والے روتے بعض اللہ والوں کو جب اللہ پاک اپنے قرب اور اپنی رحمتیں عطا فرماتے ہیں تو پھر وہ دنیا والوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں تو ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ نے فرمایا میں فارغ نہیں ہوں ملنے نہیں آ سکتے ہم جیسا ہوتا تو کہتا بھئی کوئی کلف شدہ سوٹ نکالو ویسٹ کوٹ بھی ہونا چاہیے ذرا بن کے کوئی پرفیوم وغیرہ بھی لگاتے ٹپ ٹاپ بن کے جاتے کہ ہمیں آج پاکستان کے صدر نے یا وزیر اعظم نے بلایا ہے پتہ نہیں کیا بات ابو الحسن خرقانی رحم اللہ نے فرمایا محمود غز نوی سے کہہ تو ہم فارغ نہیں ہیں چنانچہ اس دور کے بادشاہ بھی قرآن سمجھتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے محمود غزنوی نے قرآن کریم کی آیت لکھی کہ عجیع اللہ و عجی الرسول و اولو الامر منکم اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور جو تم پر بادشاہ ہو اس کی بھی اطاعت کرو جو صاحب امر ہو حکمران کی اطاعت کیا کرو اگر مسلمان حکمران آیت ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ نے دیکھی تو اس کی پشت پر اس کی ترسیل لکھ ڈالی فرمایا کہ بادشاہ سلامت ذرا اس آیت پر غور کریں اس میں تین درجے ہیں اطاعت پہلا درجہ اللہ کا ہے پھر دوسرا درجہ اللہ کے رسول کا ہے پھر تیسرا درجہ ال العمر کا ہے تو میں تو ابھی اللہ کی اطاعت کا مجھے ڈھنگ آیا نہیں ہے تو رسول کی اطاعت ابھی میرے ذمے باقی ہے تو آپ تو تیسرے درجے میں ہیں تو میں نہیں آ سکتا ہوں وہ دیکھ کے جب بادشاہ نے وہ دیکھا تو خود دوڑ کر چل کے آیا اور جب دوڑ کر چل کے آیا تو اس وقت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ہفتہ صفائی منایا جا رہا تھا جمعہ کا دن تھا تو کوئی نہا رہا ہے کوئی جھاڑ پوچھ کر رہا ہے خانقاہ کی دھول پٹی اڑ رہی ہے دوڑتا ہوا ہے کھاتے مایا حضرت کو محمود غزن بھی آ رہے پر میں آنے دو بیٹھے رہے اپنی جگہ پر میں آنے دو وہ آیا وہ اٹھے بھی نہیں جگہ بیٹھے بیٹھے اس نے کہا السلام علیکم کا وعلیکم السلام اب اس نے کہا حضرت میں آپ سے مشورہ چاہ رہا تھا کیا مشورہ چاہ رہے تھے کہ میں سومنات پر ہندوستان پہ حملہ کرنے جا رہا ہوں تو میں نے کہا آپ سے مشورہ کروں اور میں اچھا بیٹھ جاؤں سمجھایا ساری باتیں ہوئی جب باتیں ختم ہو گئی اور محمود ازنوی جانے لگے تو حسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اس نے بٹھایا کہ حضرت جب آیا تو آپ نے عزت نہیں دی اب جب جا رہا ہوں تو آپ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ آپ تکلیف نہ کریں عزت اور اکرام دے رہا ہوں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اطاعت شرط ہے انسان جب اپنے سے بڑے کی فرما برداری نہیں کرے گا تو اس کے اندر زندگی کا ڈھنگ نہیں آئے گا اور جب اپنے سے بڑے کو فالو اور فرما برداری نہیں کرتا کوئی تو وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کیسے کرے گا چنانچہ وہ فارسی کا ایک مقولہ ہے فرق مراتب نہ کنی زندگی کی جو لوگ فرق مراتب نہیں کرتے وہ گمراہ ہو جایا کرتے لہذا ہمیں اپنی اپنی حیثیت میں اپنے سے بڑوں کا اپنے سے زیادہ صاحب علم لوگوں کا فرما بردار ہونا چاہیے یہ ہے ولقانتی نلقانتا اور دوسرا ترجمہ اس کا اخلاص اب ہم فرما برداری تو چونکہ کرنی نہیں ہے ہم نے تو ہم نے اس کے لیے حجتیں گڑی یاد رکھی اگر دو راستے اس دنیا میں راستے صرف دو ہیں ایک ہجتی کا راستہ ہے اور ایک فرما برداری کا راستہ ہے کہ ہجتی کا راستہ شیطان ملعون نے اختیار کیا جب اللہ باق نے حکم دیا نا اس جدول آدم وہ جھکا تو نہیں سستی کر گیا جھکنے میں اور جب جھکا نہیں تو اللہ باق نے فرمایا تجھے کس چیز نے روکا اب بہانے گڑنا شروع کر دیے کہنے لگا خلق تنی نار و من تنترین اس کو آپ نے مٹی سے بنایا مجھے آگ سے بنایا میں سپیریئر ہوں یہ جونیئر ہے تو سپیریئر جونیئر کے آگے نہیں کٹور جتی چل رہی اللہ پاک نے فرمایا فخر نکل جائے سے فعن رجیم آج کے بعد تو راندہ درگاہ ہو گیا اب دیکھیں جو بندہ فرما بردار نہیں میں یہ مثال میاں بیوی پر رکھ کے آپ کو بتاؤں کہ جو بیوی شور کی فرما بردار نہیں اطاعت نہیں تو اس بیوی کو جب اعتعادی کا راستہ اختیار کرتی ہے تو بالآخر اس کو فخرج فن کر جی طلاق کی صورت میں مل جاتا ہے. نکل جائے اس گھر سے تو تیرے اندر فرما فرمابرداری نہیں ہے تو کسی بات پر ایگری نہیں ہوتی تو نکل جا یہ ہوتا ہے کٹہجتی کا انجام اور دوسرا راستہ جو فرما برداری کا ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام نے اختیار کیا جب اللہ پاک نے فرمایا لا تقرر شرا اس درخت کے قریب مت جانا تو چلے تو گئے بھول تو ہو گئی لیکن فرما برداری کا راستہ اختیار کیا سیدنا ان آدم علیہ السلام نے پہ کر لیا لیکن اگر آپ میری مغفرت نہ فرمائیں گے تو میں تو خسارہ کرنے والوں کی شک میں کھڑا ہو جاؤں تو فرما بردار بندے کی خوبی یہ ہے کہ وہ بات بات پر پیش نہیں کیا کرتا بلکہ فوراً اپنی غلطی کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور مان جاتا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معافی چاہیے تو یہ دو راستے اب ہم بچاؤ کے لیے کرتے کیا ہیں کہ ہم نے بچاؤ کا راستہ یہ نکالا ہے کہ پھر ہم گجتے گڑتے ہم سے کہا جائے نا جی اسراف نہ کرو شادی میں اب ہمارے ہاں اخلاص نہیں ہے ریاکاری ہے اخلاص کی زند ریاکاری کاری اگر قالدین کا ترجمہ اخلاص سے ہو تو اخلاص کہتے اس کو ہیں کہ عمل خالصی صد اللہ کے لیے ہونا چاہیے اللہ اللہ دین خالص کہ دین اللہ کے لیے سو فیصد خالص ہونا چاہیے اس میں کسی قسم کی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے حضرت اکرما رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ریاکار جو ہوتا ہے نا اب چونکہ ریاکار کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ میری واہ واہ کریں بس جو بھی عمل کر رہا ہوتا ہے مسجد میں کھڑا ہے تو لمبی لمبی نمازیں پڑھنا ہوگا کہ لوگ کہیں کہ موصوف تو بہت ماشاءاللہ طویل قیام کرتے ہیں طویل سجدے کرتے ہیں اور تنہائی میں ہو تو سیکنڈوں میں نماز ختم کر دیتے ہیں اور جب لوگ دیکھ رہے ہوں تو گھنٹوں لگاتا ہے نماز باقی نمازیوں کو بھی پریشان کرتا ہے راستہ بلاک کر کے نماز پڑھتا ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ریاکار جو ہے نا یہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہوتا ہے کیوں عمل تو یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن بڑے صاحب علم کو لایا جائے گا پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا وہ کہے گا اللہ العالمین تیرے دین کا علم حاصل کیا تیرے دین کی دعوت کے لیے تبلیغ کے لیے فرمایا جائے گا نہیں نہیں نہیں نے کہا تھا کہ لوگ مجھے بڑا عالم کہیں فقت قیلا تجھے کہا جا چکا لوگوں نے تجھے انعام دے دیا لوگوں نے تیری واہ کر لی بس فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو اون دہ جنت میں جہنم میں ڈالو اسی طرح شہید کو لایا جائے گا اسی طرح صدقات کرنے والے کو ایک ایک اور ہر ایک سے کہا جائے گا فقت قیلا فقت قیلا ت نے جس لیے یہ عمل کیا تھا تجھے کہا جا چکا تو اخلاص بنیادی چیز ہے کسی بھی عمل میں عمل چھوٹا چھوٹا ہو رہا. لیکن اخلاص سے بھرپور ہو تو وہ عمل کامیابی کی زمانت دیکھیں ایک آدمی اپنے جیب میں کن کر بھر لے اب اس کی جیب تو سوچی ہوئی پھول ہوئی لگے گی دیکھنے والے تو یہ تصور کریں گے کہ موسف کی جیب میں بہت مال ہے مگر جب اس کی جیب کو ٹٹولا جائے گا تو اس کی جیب سے جو سودا برآمد ہوگا وہ کنکر ہوں گے وہ کسی کام کے نہیں تو ریا کے اعمال ہوں گے تو بہت زیادہ جیب بھری ہوئی ہوگی لیکن قیامت کے دن وہ سکے کارآمد نہیں ہوں گے کنکر کی طرح فضول ہو جائیں گے چنانچہ اخلاص بنیادی چیز ہے عمل کے لیے فقی ابو سمرکندی سمرقندی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ اخلاص کس بلا کا نام ہے فرمانے لگے تم نے کبھی جنگل میں چرواہے کو بکریاں چراتے ہوئے دیکھا ہے کہنے لگے جی دیکھا ہے فرمائے جب اس پر نماز کا وقت آتا ہے تو وہ اسی جنگل میں بکریوں کے ریوڑ کے درمیان ہی مسلح بچھا کے کھڑا ہو جاتا ہے اس کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ بکریاں کہیں کہ یہ چرواہ کتنا عظیم انسان ہے کتنی عرضی کے ساتھ اپنے رب کے حضور عبادت کر رہے ہیں کہ لگے نہیں نہیں بکریوں سے کیا تصور کرنا فرمایا بس اس کا نام اخلاص کہ تم لاکھوں کروڑوں افراد کے بیچ میں بھی عمل کر رہے ہو مگر عمل خال اللہ کے لیے ہو مخلوق سے کسی قسم کا کوئی وہ نہ ہو خیال نہ گزرے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ایک دفعہ بیت اللہ میں کھڑے ہوئے ایک آدمی غلاف کعبہ پکڑ کر رو رہا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحم اللہ نے اپنے سات والے لوگوں سے کہا جانتے ہو یہ کن کے لیے رو رہا ہے اللہ کے لیے رو رہا ہے اللہ کے کابے کا گلاف پکڑ کے رو رہا ہے تو اللہ کے لیے رو رہا ہوگا کہا نہیں یہ خوراسان والوں کے لیے رو رہا ہے کہا کیسے یہاں تو خوراسان کا کوئی ہے بھی نہیں کہا یہی تو مصیبت ہے کے غف کعبہ پکڑ کے جب اس نے رونا شروع کیا تو دل میں خیال آ گیا کہ اے کاش کہ میرے گاؤں کے لوگ یہاں موجود ہوتے مجھے دیکھتے کہ میں کتنی عارضی کے ساتھ اللہ کے حضور کے رہا ہوں تو عمل سارے کا سارا ضائع حضرت باٮٔیز دستی رہے وہ اللہ ایک دفعہ تلاوت فرما رہے سورہ تاہ کی تلاوت کر رہے اتنے میں کوئی دوست ان کا مسجد میں داخل ہوا اور اس نے جب دیکھا کہ حضرت بائی عزیز بستابر معلّ کی تلاوت میں مشغول ہیں تو وہ سیدھا گزر گیا اگلی صفوں کی طرف چلا گیا جب وہ گزر رہا تھا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ کاش کہ میرا یہ دوست یہ خیال کرے کہ دیکھو بائی کیسے ہے سور کی تلاوت کر رہا ہے وہ گزر گیا تو پھر وہ خیال گیا رات کو خواب میں دیکھا سور تہا سونے کے حروف سے لکھی ہوئی خوش ہوئے کہ میرا عمل اللہ نے قبول کیا یہ کیا جو تم نے اپنے دوست کے لیے کیا سوچا تھا نا تو اس کا تمہیں عجر و ثواب کوئی جو تم نے ہمارے لیے پڑھا تھا اس کا ہم نے وہ تم نے سونے کے حروف سے لکھ ڈالی تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں اخلاص بنیادی ضرورت ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم نے فربہ برداری تو کرنی نہیں ہے آگے سے ہم ہیلے اور بہانے کیا تراشتے ہیں بھئی دیکھو شادی میں اسراف ہونا چاہیے نہیں تو ہمارے خاندان والے کیا کہیں گے ہماری ناک کٹ جائے گی بھائی مہندی کی رسم تو ہونی چاہیے ورنہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو خرچی نہیں کرتے اب وہاں پر جتنا بھی آدمی مسجد سے دین سے جڑا ہوا مگر وہ پھر کہتا ہے کہ یار یہاں ہماری نہیں چلی یہ ہوم منسٹری کا معاملہ ہے اور ہوم منسٹری کا معاملہ یہ کہ ان کے یہاں اخلاص نام کی تو چیز ہی نہیں ہوتی وہ کپڑے بھی خرید ہیں دکان پر تو اس خیال سے خریدتی ہیں کہ میری چوائس کو باقی عورتیں پسند کریں اور واہ کریں اگر وہ اس نیت سے خریدے کہ میرا شوہر میرے اس لباس پر خوش ہو جائے تو بھی اس کو ثواب مل جائے مگر جولری خریدیں گی جوتے خریدیں گی کپڑے خریدیں گی تو اس خیال سے کہ باقی عورتیں دیکھ کر مروب ہو جائیں اس ریا ریا مسلسل ریاکاری اور اور تو اور کاسمیٹکس برینڈ لیتی ہیں کہ گھر میں پڑا ہوا لگائیں نہ لگائیں مگر گھر میں برینڈیڈ کاسمیٹک پڑا ہوا تاکہ لوگوں کو دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ میں برینڈیڈ استعمال کرتی بعض خواتین ہوتی ہیں محفل میں برکہ نکاب نہیں ہٹاتی حالانکہ محفل خواتین کی ہوتی ہے وہ پارسا نہیں ہوتی ہیں انہوں نے اس دن چہرے پہ لیپا پوتی نہیں کی ہوتی تو کہتی ہیں کہ میرا چہرہ کسی کو نظر نہ آئے گاؤن نہیں اتاریں گی میلے کپڑوں میں آ گئی ہیں تو رشتہ دار کیا پھر وہ برکے کا گاؤن نہیں اتارتا تو ساری ریاکاری چل رہی ہے اور ریاکاری پھر کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ دیکھیں کسی صورت بھی خوش نہیں ہوتے حضرت مولانا روم رہی اللہ نے ایک بڑی عجیب لکھی فرمایا ایک باپ بیٹے کے پاس گدا تھا اور وہ دونوں باپ بیٹا اس پر سواری کر رہے تھے تو راستے میں کسی شخص نے دیکھا تو اس نے کہا بڑے ظالم ہیں گدا ایک ہے اور سوار اس پہ دو بیٹھے ہوئے چنانچہ باپ نے بیٹے کو اتار دیا کہ بیٹا لوگ کیا کہتے ہیں لہذا تم اتر جاؤ اور بیٹا پیدل چل رہا ہے باپ گلے کے اوپر سنوارے آگے گئے تو کسی اور نے دیکھا اس نے کہا بڑا عجیب آدمی ہے چھوٹے بچے کو پیدل چلا رہا ہے خود ہٹا کٹا ہو کے گھلے کے اوپر سنوارے چنانچہ خود اتر گئے بیٹے کو بٹھا دیا تھوڑا سا اور آگے گئے تو کسی نے دیکھا کہ بڑا نالائک بچہ ہے کہ اس کا باپ جو ہے وہ بے ادب بچہ ہے کہ اس کا باپ پیدل چل رہا ہے اور یہ خود نوجوان ہو کے گلے پہ سنوارے نہیں کر سکتے حالان کے گدے کو اپنے کندھے پہ سوار کر لو تو بھی لوگ احمق کہیں گے تو دنیا والے تو خوش نہیں ہوتے کیونکہ دنیا کی آبادی کروڑوں میں ہے اربوں میں ہے جب دنیا والے خوش نہیں ہوتے تو اس ایک کو تو خوش کر لو جس کے خوش ہونے پر تمہیں کچھ مل جائے اور وہ وہ ایک جو ہے وہ رب ہے رب رب رب کو خوش کر لو راضی تو سب مل جائے گا دیکھیں یہ جو ریاکار ہوتا ہے نا یہ عبادت کر رہا ہوتا ہے نئے کمال کر رہا ہوتا ہے اس خیال سے کہ لوگ مجھے اچھا کہ لیکن کہنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور جو مخلص ہوتا ہے نا وہ کئی غاروں میں چھپ کر بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے مگر اللہ پاک اپنی مخلوق کی زبانوں پر اس کی تعریف لے آتے ہیں پوری مخلوق اس کی تعریف میں لگ جاتی ہے تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں اخلاص بنیادی چیز اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا بلقان دین یہ تیسری شرط ہے فرما برداری اور اخلاص کرنے والے مرد اور فرما برداری اور اخلاص کرنے والی عورتیں ان کے ساتھ مشرت کا وعدہ ہے تو آج ہماری ہمارے اعمال کے اندر اخلاص نام کی چیز نہیں اور دیکھیں میں نے عرض کیا نا کہ راستے صرف دو ہیں یا شیطان کی تابے کا راستہ ہے یا آدم علیہ السلام کا تو آدم علیہ السلام والا راستہ تمام انبیاء کا راستہ ہے دیکھیں حضرت نوح علیہ نبی ناو علیہ السلام ساڑھے نو سو برس اللہ کی توحید بیان کر رہے اور جب اللہ پاک نے آپریشن شروع کیا نا تو آپریشن سے پہلے ان سے کہا تیاری کریں کشتی بنائیں حضرت حلت علیہ السلام نے کشتی تیار کی تو جب آپریشن کا آغاز ہوا اور طوفان نو شروع ہوا پانی لگا حضرت علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو کشتی میں سوار کر دیے اور جانداروں کے جوڑے بھی ایک ایک ساتھ میں بٹھا لیے اب جو نظر پڑی تو ہلاک ہونے والوں کی صف میں پہلے اپنا بیٹا کے نظر آیا تو اس کو دعوت دی یا وہ نہیں بیٹا ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ, جاؤ گا پہاڑ کی طرف جا رہا ہوں یا سمنی من مجھے پانی سے بچائے گا یا اپنے رب سے کو بام پانی کو بھیجے میں فراز پہ جا رہا ہوں پانی میں میں آتا ہے اللہ باد نے اسی وقت ایک موج ایسی آئی کہ کو اس نے لیا اور غرق, تو جب غرق ہونے لگا کچھ بھی ہے, ہے تو میرا بیٹا اور آپ کا وعدہ تھا کہ میرے اہل میں سے کسی کو نہیں مارے لہذا اس کو بچا لیجی اب اللہ پاک کی غیرت جوش میں آئی اور فرمایا کہ لا تسعل علم اب آپ نے سوال نہیں کرنا جس چیز کے لیے منہ سے نکالا تو ہم آپ کو بھی اس کی شرح میں کھڑا دیں اب آپ اندازہ لگائیں ساڑھے نو سو برس میں نے دل کے اجالے میں رات کے میں ان کو دعوت دی ہے بارش میں بھی ان کے پاس گیا ہوں سردی گرمی کے موسم میں بھی ان کے پاس گیا ہوں اور میں ان کو بار بار تیری طرف بلاتا ہوں جالو اصاب آزان یہ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں کہ آپ کی آواز نہ سنیں تو اس نبی سے کہا جا رہا ہے کہ انی اعذک انت من الجاہلین ہم اپ کو جاہلوں کی صف میں کھڑا کر دیں گے اپ خسارہ کرنے والوں میں ہو جائیں گے تو وہ فورا اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں کہ اللهم اغفر لي الہول عالمین میری مغفرت کر دے ایسے سامان سے کہ جس کا مجھے علم نہ اور میں تب سے من اگر اپ نے میری مغفرت نہیں کی تو میں خسارہ کرنے والوں میں کھڑا ہو جاؤں تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو قناعت اصل میں اللہ کی فرما برداری کا نام ہے اور قناعت اصل میں عبادات میں اخلاص کا نام ہے اور یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں یہ دونوں مفقود ہیں اور ان دونوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کا فیصلہ ہے کہ مغفرت کروں گا میں ان لوگوں کی جو کناد کرنے والے ہوں یعنی میرے حکموں کو منو عن ماننے والے ہوں. ہم قناعت سے بہت دور ہیں ہم اللہ, کا گناہ, اللہ کے حکموں کا فرمانی بھی کرتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں اور تمنائیں بھی کرتے ہیں کہ مجھے جنت الفردوس میں جگہ مل جائے چھوٹی جنت بھی نہیں مانگتے صرف جنت الفردوس مانگتا کیوں اس لیے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ بس ہم تو بخشے بخشائے سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی میری اولاد ہونا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا میری اولاد ہونے سے تم جنتی نہیں ہو جاؤ اور ہمارے پاکستان میں تو بڑے بڑے سادات لینڈ کروزروں میں ان کے جسم آتے نہیں ہیں اور سید صاحب نماز ایک بھی نہیں پڑھتے تھے. کہتے ہیں ان کی نماز مدینے میں ہوتی ہے ان کی نماز بیت اللہ میں ہوتی ہے اللہ کے رسول تو سردی گرمی جھاڑے میں ہر موسم میں جس حال میں وہ اللہ کی عبادت نہیں چھوڑ رہے ہیں. اور سادات کے نام پر پتہ نہیں کون سی مخلوق نکل آئی جن کے جس جن کے جسما جہاز میں ایک سیٹ میں تو سماتے نہیں. تین تین کرانی پڑتی ہیں حضرت گدا بن جاتا ہے تو بات یہ ہے میرے دوستوں کے اسلام جن مردوں نے قبول کیا اور جن عورتوں نے بلمکمنی نہمکمنات جو مرد ایمان لے آئے اور جو عورتیں ایمان لے آئیں بلقانتی نلقانعقات جن مردوں نے اور جن عورتوں نے فرما برداری کا راستہ اختیار کیا جن مردوں نے اور جن عورتوں نے اخلاص کا راستہ اختیار کیا وصادقی اور جو سچے مرد ہیں اور سچی عورتیں معجر عظیمہ ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے مغفرت کا اور بڑے اجر کا تو انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں بس صادقین و صادقات پر بات ہوگی اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اللہ العالمین ہم قناعت کرنے والا فرما برداری والا اور سچے پکے ایمان والا بنائے وہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین سنت ادا کریں یہ موٹر سائیکل صفوں کی جگہ میں کھڑی ہے اس کو جن جن کی ہو سنتوں سے پہلے یا بعد میں ان کو لے جائے Amen.